الشيطان الرجيل بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولا وَإِنَّ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ لَآ إِلَٰهَ ہر قسم کی ہمدو تنا تنگی اس مالک الملک رد الرزت ولاشری ملائم ہے کہ جس نے اس کائنات کا ایک درہ ساستے نصیحت آمود اور عبرت انگیز بنایا ہے کوئی شہد ہی اب حضور اور نکمی پیدا نہیں بعض اوقات سن کسی چیز کا مقصد اور وہ او پیدا کرنے کا مدعا آپ آ جائے اور گرخواست نہیں آ مگر یہ بات بالکل مصدقہ ہے کہ اللہ وقت لا شریف نے کوئی چیز بھی فضول اور بھی کمی پیدا نہیں کرتا. اگر کوئی چیز فضول اور نکنی نہیں کہ یہ کس طرح سوچیا جا سکتا ہے کہ انسان نے فضول اور نکنہ بنا دیا یہ جو پیدا کروں اندر کوئی حکمت مسلح اور کوئی مداحات مقصد نہیں آپ اصط تم امن ما قلط نہ تم آبا کا ایک کمان کر لیا یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اصا تمہیں ہی پیدا کر دیں بغیر مقصد سے ہی پیدا کر دیں وہاں بہتر جاور اور ہو سکتا ہے کہ تی سوچ بیٹھے ہو کہ واپس لوٹ کے سارے دونوں مقروضے غلط ہیں نہ کسان نکلنا اور خزور پیدا کیا گیا ہے اور نہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اصل واپس لوٹ کے اللہ کو نہیں ایک مسلمان جائیں ہر روز جس پہلے سو لگ جائے کہ اپنے اللہ نل کی کر کے ہے اپنے ایمان عید نقد کرتا ہے اس طرح کی سے اتنے کا و احیاء اے اللہ کا نام لے کے موت جیسی ایک حالت نختار کرد یعنی موت نلتی جلدی ایک حالت ہے اس واسطے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے نو نسل موت نو اللہ میں نیز حاصل کرن لگا موت نل ملتی جلدی ایک حالت نختار کرن لگا و آرے نال واضح کرنا کہ اگر صبح زندہ پوچھا تو میرے تو ابھی کسی اٹھن کی نام لیا صبح اس وعدے میں کس طرح پوریا النشور ساری تاریف اس اللہ واسطے میں اس اللہ نائک میں اماکنی جنت ملتی جلدی ایک حالت جو چھٹایا وہ الای ہی نشور اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر میں نہ اٹھتا یہ نیند میری موت اندر بدل جانتی و الا ہی نشور میں ادے کو حاضر ہونا سیل پہنچنا سی تو یہ دونوں مفروز غلط ہیں نہ ال اللہ نے سانو نکما پیدا کیتا ہے بغیر مقصد دے اور بغیر مدعا دے سانو دنیا اندر بھیجی ہے اور نہ سوچیا جا سکتا ہے کہ اصل لوٹ کے واپس دے کل نہیں وہ یقین سادی زندگی دا ایک مقصد ہے اور اصا واپس بھی وہ جانا ہے کدو جانا ہے انہیں ہر ایک دا وقت مقرر کیتا ہوا ہے جدا تانو کچھ علم نہیں جب وہ وقت آ جانا ہے کوئی چال نہیں سکتا کوئی امی ہوگی غریب سیاہ ہو سفید ہو ہو ہو نبی ہوگی امتی ہوا ہوا وقت نہیں چلتا وڑی راہ سن اد آ جا جدو کسی کا وقت مقرر آ جا ہے ان کوئی نہ مؤخر کر سکتا ہے نہ انے لیا سکتا ہے وہ جو معین ہے جو مقرر ہے کوئی سا سبق گزشتہ چند جمعے تو یہ چل رہا سی کہ انسان د اس دنیا تو رخصت ہونے سے یہ اس دنیا تو جانتے دو طرح دے ہی سیسڑے اللہ دے یا کہ جا رہے خود تکلیف اور مصیبت نجات پا کے جا رہے ہیں مستری ہوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انو اج آرام مل گیا ساری تکلیفاں یہ ختم ہو گئی او دوسری صورت پھر اے ہے کہ کسے بدبخت دے دنیا تو جان ظلم اور زیادتی تو محفوظ ہو جمے کا سبق اس مقام سے پہنچیاسی کہ جس ویلے اللہ دے کسی نافرمان دی موت واقع ہو جاندی ہے وہی روح نو لے کے فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں لیکن آسمان کا کوئی دروازہ وہ لا تو فتم ابوا گسا اللہ فرما نے کہ میرے نا فرمانہ آسمان کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا بلکہ وہی بدبو پھیل رہی ہوں اللہ کی مخلوق لانگ تو برسا رہی ہوں دیئے اور وہ واپس زمین سے لے آتا ہے وہ پھر روح اپنے جسم کی دی تیاری نو دیکھ کے ایک نیا لباس بن رہا ہے وہ محسوس کر کے نیا مکان بن رہا ہے دیکھ دیکھ کے زبان ہار نل کہہ رہی ہوں این نہ تز ہبو نی از ہبو نی تھی لے چلے ہو مینو کیوں لے چلے ہو مینو نہ لے جایا جائے جا کیونکہ انہوں اپنا انجام نظر آ چکا ہوتا ہے کہ میرے نل جو کچھ ہون والا ہے میری جو درگت بننے والی ہے نو جلال منہوں نہ لے جایا پھر لیکن کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جنہوں رکھ لیا جائے جنہوں قبر اندر دفن نہ کیتا جائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قبر اندر دفن کر دیتا دفن والے واپس لوٹ میں فیع مالا سہدے بھی اللہ کے پیجے ہوئے دو فرشتے آ جاندے نے منکر اور نکیو جنہ کے نام ہیں فیوجلے ساہ نے ہی وہ آ روح جی اللہ دے حکم نال جسم کیتی چارج کی او روح پھر لوٹا دیتی جاتی ہے اور او فرشتے وہ اٹھا کے بٹھا دیبر جس بٹھا دے نے دی ہن دیکھتا ہے سامنے جی مٹی پچھے ج مٹی دائیں مٹی بائیں مٹی اچھے مٹی تھلے مٹی اور اس کیتان کردہ ہوا نبی کریم صلی اللہ, اللہ آدم آدم پیٹ نہیں سکتا قبر دی مٹی بھرے گی جب ملنا ہی نہیں ہوگی جدھر دیکھے گا مٹی می گی پھر وہ پہلے تیرا پیٹ برے ایک دوسری حدیث اندر فرمایا کہ بندہ بڑھا ہوتا ہے کہ یہ لالچ اور یہس جوان ہوتی جاتی اللہ یہ سارا باتاں بالکل تجربہ شدہ ہیں اتنے ہی سچ نے جس طرح دن تو بعد رات کے آن اندر کوئی شبہ نہیں اور رات تو بعد دن کے آن اندر کوئی شک نہیں کیونکہ یہ اس زبان ابس چ نکلیاں ہوئی نے جیسی صداقت اور سچائی کی ضمانت اللہ نے دیتی ہوئی ہے اپنی مرضی بولتے پیغام بھیجنے دستے اور آپ نے ایک موقع سے صحابہ نے فرمایا تھی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> فرمایا میرے کو جو کچھ سنوں ان محفوظ کر دیا اللہ کی دی کروڑ ہر رحمت ہو جائے علیہ آدمی کدی خوشی اندر ہوں کدی گمی ادر ہوں کدی غصے اندر ہوں کدی کوئی حالت کدی کوئی کیفیت آپ نے فرمایا مَا إِلَّا <الْحَق> کوئی بھی حالت ہوئے محمد کی زبان چ سوائے حق اور سچ سے ہو رہے اور گواہی دشمنا نے کابرا نے بھی دیتی تھی کو سفا سے جس ویل آپ نے قوم نے اکٹھیا مکے والوں بلایا کہ انہوں کو اپنے بارے اندر ایک گواہی گئی شہادت طلب کی تھی. میرے کو سچ سنیا میں بولے وہ دشمن وہ خون دے پیاسے وہ کافر اور منگیر سارے نے بھیا محمد صلی اللہ علیہ اے محمد صلاح وسلم پچھلے چالیس سال اندر زبان جو سوائے سچ سے ہونے چالی سال اندر سوائے سچ سے ہوایا آدمی بڈا ہوں جان ہے لالچ جان ہوتا ہے بڑھتی چلی جی لا یبن آدم, آدم دے پیٹ نظر دی مٹی بڑے گی اٹھا کے جس ویل بٹھا لو پریشان ہے دیکھ رہا ہے گھبرا رہا ہے وہ کہ اصا تیرے کولو کچھ سوال کرنے نے تیرے کولو کچھ پوچھنا ہے پریشانی ادر ہوافا ہو جی ہو پہلے تو یہ محسوس کر رہا تھی کہ میں کتنی آ کی ہو گیا میرے پہنچ گیا میں بارے اندر سن کے کہ تیرے کچھ مزید پریشان ہو جاتا۔ جی وہ مخصوص تین سوال جہاں ہر شخص کو ہونے نے اللہ خانو ثابت قدم رہنے تو نبی کریم علیہ <سؤال> وسلم <سؤال> جس کھڑے ہو کے یہ دعا فرمایا کرتے اپنے دی ثابت قدمی واسطے دعا کرو کہ یہ سوال کیتے جان کہ اللہ یہ ثابت قدم رکھے یہ سی جواب دے دے بھائی نہو اپنے بھائی واسطے سابت قدمی نہیں دعا کرو کیونکہ اگر ادھر کو چلنا ہے تو یہ سوال شروع ہو جانے پہلا سوال وہ جانا ہے بھائی آپ لا نے لا مر ربا دس تیرا رکھ گاؤں تینوں پیدا کیتا تی؟ تیرے کیا حکمرانی کی دی سی؟ اور تین صبح شام دن رات سفر حضر، ہر حالت اندر ہر وقت کھان پی واسطے کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال سن کے ادھر ای دیکھتا ہے پریشان ہوتا ہے کوئی جواب زبان سے نہیں آتا آخر کار کے کہہ ہے ہاں ہاں لا اتری مینو کوئی پتہ نہیں میرا رب کو میں نہیں جانتا مینو کوئی پتہ نہیں دوسرا سوال ہوتا ہے پہا لَهُ لاہ نے لہو ومن نبیّوًا. دس تیرہ نبی کون سب کا لا پڑے گا نبی دا نام نبی کا اتنے گرامی زبان سے درد ہی آ سکتا ہے نا کہ جی دنیا اندر نبی نل کوئی تعلق رہا ہو نبی کی سنت نل کوئی محبت اور پیار ہو ہے. اپنی زندگی اندر کدی یہ ضرورت محسوس کی ہوگی کہ اے کم میں پیغمبر کی سنت کے مطابق کروں صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زبان پہ نام آ ہے پھر پریشان ہو کے کوئی جواب ہے ہاں ہاں لا میں کوئی پتا نہیں میرا نبی کون نبز بنتا ہے میں نہیں جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا سوال ہوتا ہے وہ نا تینوں کا تیرا دین کی ہے تنیا اندر اپنے آپ کس ضابطے کا پابند کر کے رکھیا زندگی کس نظام حیات کے تحت بسر کیتی؟ دینوں کا تیرا دین کی ہے وہ او جواب ہاں ہا ازری میں کوئی نہیں جانتا میرے کچھ پتا نہیں میں کون میرا دین کی مومن نے تو تین ہی سوال سن کے انہوں نے صحیح جواب دے دیتے اور آسمان تو اللہ نے وہ بارے اندر اعلان فرما دیتا سادا کا داخی میرے بندے نے سچ کیا ہے جو کچھ دسیا ہے سی دس ہے یہ بارے اندر کی ایلان ہوتا ہے اللہ کی فرما دے جس وی ہے آئے افسوس میں نہیں جانتا کوئی پتہ نہیں میرا نبی کون ہے میم کچھ پتہ نہیں میرا دین کی ہے آسمان تو پائی اندی منادا نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس ویلے ایلان فرماس نے جھوٹ بولیا میرا رب کون ہے یہ وقت دسیا جانا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اعلان ہوں یا نہیں دنیا مسجد اندر اگان ہوں پن وقت یا نہیں مینو کوئی پتا نہیں میرا رب کون یہ جھوٹ بول رہے غلط بہنی تو کم دوسرے سوال کا جواب بھی غلط دھوٹ بول رہا ہے یہ دسیا جاندہ رہا تھی یہ سمجھایا اور پاور کرایا جا رہا سن محمد رسول اللہ والا ایک اعلان ایلان, والا ایلان تھی کہ میں گواہی دینا اس بات کی کہ محمد اللہ کے رزول میں اور جس ویسے ازان دیا حضرت بلال یہ کلوا تھا اللہ ہو سکتا ہے حضرت بلال رضی اللہ ہو حدیث اندر ادر ہے کہ انہوں نے اس طرح اندر ادھر ہاتھ دیتے ہوئے ہوں انگلیاں کنوں اندر ہوں اندر اشہد ان محمد ار رسول اللہ جس ویل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اسی واسطے آپ کی وفات تو بعد آپ جس ویل ولہ ہو گئے حضرت بلال نے اذان دینا چڈ ایک دن دوستان نے پکڑیا مجبور کیتا کہ بڑی مدت ہو گئی ہے تھوڑی اگان نہیں سن سکے ابھی اچھ کب ہو کہ فرمان لگے میرے مجبور نہ کرو میرے اندر ہمت اور انہی حوصلہ کہ میں اذان کہہ سکا میں پہلے اشارہ کردہ ہوں گا گا ہوں میں کھڑے بل اشارہ کروں گا کہ اے محمد اللہ کے حسو اللہ فرمان کاغٹ پال رہا کہ غلط بیاانی تو کم لے رہا ہے میون کوئی پتا نہیں تسان پوچھا تیرا نبی کون ہے آدھا میںن گیت یہ دنیا اندر دسیا گیا سمجھایا گیا اسلام کہ اللہ دا دین اسلام ہے اللہ نے پسند ہی اسلام نویت اللہ نے جڑا دین ہے دنیا اندر ساڑے واسطے وہ دا نام اسلام ہے آدم علیہ السلام تو ادھی ابتدا ہوئی یہ آغاز ہویا یہ شروع کیتا اور محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تے انو مکمل دین اسلام بھی ہے اللہ نے اللہ کا پتہ اکمل اے اعلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور نبوت کے دور اندر, حجت موقع سے اندر اللہ نے فرمایا نین مکمل کر دی دی اندر کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی کوئی نقص نہیں رہ گیا کسے کی ضرورت نہیں رہ گئی اللہ کرے یہ بات سامان سمجھ سم آ جائے کہ سارا دین مکمل ہے کیونکہ لی لوگ تے دین مکمل کرنے کے لگے ہوئے بدعات دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرورت تھی کہ اللہ ہم یاد ہی نہیں آیا یہ دسیا ہی نہیں ہوں جس ویسے دین اندر کوئی نئی چیز پیدا کیتی جاتی ہے کہ او دا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ضرورت تھی لیکن یہ اللہ نو یاد ہی نہیں آئی بل اک میں تو اٹھے دین مکمل کر دیکھو دین پوچھیا جی یہ وہ اندر بھی کیا ہے ہاں ہاں لا اکنی میں نہیں جانتا میرا دین کی ہے میں کون یہ قبر حکم مل ہے <سؤال> اے قبر جڑی پنج دفع روز پکارتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی قبر جتنے بننی اللہ نے اس جگہ وہ مقرر کی کچھ پتا نہیں اس جگہ پتا ہے تی اللہ نے علم اندر اللہ نے خود مقرر کی پتا ہے کہ ہاں ایک بندہ اللہ کا ایسا آئے گا جنوں وہ قبر کے بارے اندر پتا ہوگے گا کہ انہیں کسے دفن ہونا ہے وہ کون ہے عیسا ہے چونکہ محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فروا دانوں مریم ابن مریم, عیسی ابن مریم نو میرے پہلو اندر دفن کیتا جائے میرے نال ہوگا عیسا عبنے مریم آئے حضرت عیسی جس ویسے آسمان دو نازل ہوں گے گئے گے ہر مسلمان دا یہ عقیدہ اور ایمان ہے سارے اسلام اللہ نے زندہ آسمان سے اٹھایا ہوا قرآن اندر دلائل موجود حدیث اندر بیجے بارے اندر بڑی تفصیلات موجود ب مہا خطا لو ہوا کن شا اللہ فرمانے نے نہ کسے نے قتل کیتا ہے نہ کسے نے سولی تے لٹکایا ہے ولیکن شک بے اللہ اللہ اپنے اٹھا لیا ہے، علیہ السلام. ایک وقت آئے گا قیامت تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آسمان تو اترنگ گئے اور انہوں نے اترن دا انداز بھی اللہ کے پیغمبر نے بیاں برما علیہ وسلم فرمایا, دمشق دی ایک جامع مسجد ہو گی. جی اللہ بہتر جامع مسجد ہو گی جن اندر اثر دی نماز پڑھان واسطے حضرت مہدی بالکل تیار گی. ہو چکی ہو گی وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لگ گسجد جی مینار تو آواز آئے گی ذرا جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ میں نو بھی اتار لو تاکہ میں بھی جماعت نہ مل سک وہ حیران اور متاجر ہو کہ جسے مینار کی چوٹی کی طرف دیکھیں گے ایک بڑے ہی خوبصورت نوجوان پان گے وہ بچا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے آسمان تو فرشتے انہوں نے اس مسجد مچھلے مینار پہ کھا جمین بھی لیا سکتے سن لیکن یہ ایک نشانی اور علامت رکھی گئی ہے کہ ایسا مینار کے اوپر بچا جان کے رشتے آئی رشتہ چنا چاریا جائے گا حدیث اندر حدیثران ہے کہ جس ویسے اتارایا جائے گا کہ وہی کے بالا پانی کے قطرے گر رہے ہونے گے جس طرح ہر ہی بوزو کر کے اٹھا چنا چضرت ماہدی فرمان کے تھی جماعت کراؤ وہ کہیں جماعت کراؤ اگے نہیں دسیا گیا کہ جماعت کون کرا اللہ نے آسمان تو نازر فرمانا چالیس سال تک حکومت کرنی ہے انہوں نے برا سرکتے غیر پوری روئے زمین اور دور ایسا دور ہو رہے گا کہ کوئی ایک بھی کافر دنیا اندر باقی نہیں رہے گا سب مسلمان ہو جان گے کافر اگر مسلمان کوئی نہیں ہوا تو وہ قتل ہو جائے گا مارے گا کوئی کوئی کوئی گا یہودی چھپیا ہوا ہوا مسلمان کرے گا یاسلمان میرے پیچھے کوئی یہ چھپیا بیٹھا سمان ہے. پوری ریسا ہوتا مسلمان ہو جان گے لال محمد و رسول اللہ پڑھ رہے ہیں کوئی یہ کوئی انتہائی کوئی کافی اگر جگہ ہو حایا کہ مسلمانوں کو پتھر کرے گا یا مسلم یہ میرے پیچھے کی یہودی چھپیا بچے باہر کڑا سما کر پوری پوری زمین سے ایک بھی کاثر بازی میں سارا وہ مسلمان ہو جان گے محمد ال رسول اللہ عیسا اتنے مری میرے نام دبن ہونے دبن वरना किसी को कुछ पता नहीं कभी खबर किसी को कबर को कार नहीं हर रोज मैं बड़ी तंग जगह हूं मेरे वास्ते कोई तराकी का सामना लेके रह मैं बड़ी तारीफ जगह हूं कोई रोशनी का बंदोबस्त करके आऊ मैं तनहारी की जगह हूं कोई साथी लेके आऊ मैं बड़ी बरबरीयत और मस्जिद की जगह हूं کوئی رونق کا سامان پیدا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ہی آسان نسخہ مسلمان اپنی امت نک مطلب قبر اندر چاخی مہیا ہو جاؤ گا اس واقعت اور بربریت اندر ایک ہمدرد اور ایک ساتھی نا واسطے نسخہ دس شاہ کی نماز تو پارے ہو کے جڑا سخت اپنا معمول بنا لو اپنی عادت بنا لو کہ وہ سورج سجدہ اور سورہ ملک بھی تلاوت کر لے اشاہ نماز پڑھ کے سورج سجدہ اکیس نے سارے اندر سورہ ملک انتیس نے پارے کی پہلی سورت یہ دونوں سورت معمول بنا لو جا سب اللہ تعالیٰ जिससे पहुंचेगा सूरत अंदर, अंदर शकल हो गएगी एक बुजुर्ग होगा जिस तरह मुर्गी अपने चूड़िया पर छुपा लेंगे कोई खतरा महसूस कर दी हुई दोनों सूरत नूरानी इन्होंने शकल हो आए पढ़ा बंद हो छुपा लेंगे अपने पढ़ा परिश्ते हिसाब लैन आवाले जरा एक पास हो जाओ असर सवाल करने ने, कुछ पुछ तर्ला ने एक दोनों सूरत अगर झगड़ा करिश्तिया कि हिसाब लैला के साथ सलामत करता होंगी किलो कुछ वो कहानू अल्लाह ने भेजे اپنے سانو اپنی کتاب چلتا پر جی جیہ او اینا بن گیا کہ او اس بندے نو بچا لیا کوئی تکلیف کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی سورج جذبہ اور سورج ملک اج تو مہیا کر لو ان شاء اللہ نماز اشاع کے دونوں سورجوں پڑھ کے اللہ تو تک میرے بندے کی نگاہ پہنچتی ہے اتو تک وہ سی ہو جا کا نبی صلی اللہ ادھر والی پسلیاں ادھر پہنچ جائیں ادھر والی ادھر آ جائے اور آپ نے اپنی انگلیاں اگلیاں پا کے اس طرح صحابہ دکھایا پرمایا بتاخ سارے تو ازلا پسلیاں ایک دوسری چاہ جان چیخا مارتا ہے چلانا ہے کرتا ہے اللہ نے سارے تو پردہ رکھ دیا وہی رقمت اور وہ او مہربانی فرمایا اگر اللہ تر چیخا سنا دینا یہ رونا اے تک پہنچ جاتا نہ بیٹھ کے کھانا کھا سکنا کسے خوف شدہ دفن کرنے کی تمت رہنی سی خوف تاری ہو جانا کہ کسے نو دفن جانا ہی اللہ نے پرتا رکھنا پتخا لے جا انسان کو علاوہ باقی ساری اللہ دی مخلوق کو چیخاں سنتی بعض اوقات جانور قبرستان آپ او اللہ اللہ سفر اندر تشریف لے جا رہے ہیں خچر سے سوار نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ تو گزرے تے خچر ڈر کے اچانک بالکل اس طرح سیٹا کھڑا ہو گیا ساتھی بیان کرتے ہیں قریب سی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی کمر تو گر جانے بالکل اس طرح سیٹا ہو جلدی پکڑیا گیا قابو کیتا گیا آپ اترے اور سوار سوال کیتا فرمایا کسے نو پتا ہوگی کوئی جانتا ہوے اسے کوئی قبر سے نہیں سی اس ویلے کوئی نشان موجود نہیں سرٹیا سب کچھ کوئی قبر سے نہیں تھی اس جگہ سے ساتھی جو ایک نے دسیا قبر مٹے مٹے تصنا مٹے ہوئے نشان سن اس وجہ انہوں عذاب ہو رہا اے میرا خچر وہ عذاب ڈر کے اے نئے حالت اختیار کر لی اور قریب ایک درخت سی فرمایا اور درخت نال ٹہ نہیں توڑ کے لیا ایک صحابی نے ٹہ لیا فرمایا کتنے سن وہ نشان اس ساتھی نے اندازے نل دسے جی تک کچھ مٹے ہوئے نشان سن وہ ٹہنی آپ نے اتنے لگا دیتی کڑھ دیتی اور نال اے فرمایا ہو سکتا ہے یہ خشک انہ دے عذاب اندر کچھ تختیف پروا دی کچھ کمی کر دلیل بنا لے لوگ نے قبروں تے درخت لگاؤ یہ مطلب ہے پہلے پھر یہ یقین کرنا پائے گا نا کہ ایسے لے قبر والے جتیاں بچ رہی ہیں انہوں نے تو اذا ہو رہا سر آپ نے ٹہنی منگوا کے لائی نا یہ موجودہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل نہیں بنایا جا سکتا یہ کوئی ثبوت نہیں مہیا کر دیا فرمایا لائیو اب زبر نہ اس ویل پھر ان قبر والے آزاد ہو رہا کہ جی وجہ نال ڈر گیا اور بدر گیا تو وہ دیا چیخا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال کو کے جنوب تک پوری اللہ کی مخلوق سن دیے جس ویسے قبر نکم ملتا ہے کہ یہ ذرا پکڑ لے جکڑ لائے, لائے تنگ ہو جائے مان ما بات فورن ہی فرستیاں اللہ فرما دیں کہ تسا یہ کو تین سوال کیتے سن ان تینوں نے گلت جاب دیتے فوری طور پہ تین قسم کا عذاب یہ شروع کر دیا وہ عذاب کی اللہ پردان ہے نار وقت پہلا اذا پہلی سزا فرمایا اللہ شریک نے بچھا دل بے سو ہو مینا ناخا قتل لے کے آیا اے اتار دیو جہنم کا لباس یہ پہنا دیو. دوسری صدا ایک اور تیسری سزا وقتا لہ بابم علم یہ قبر ایک دروازہ بھی جہنم والے کھول دروازہ لفظ باپ استعمال فرمایا رسول اللہ وقتاح لہو بابم علم یہ قبر ایک دروازہ دو طرف کھول جہنم اور دوزخ حرارت تماظت گرمی دی تپش نہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جہنم نمین رکھا جس طرح آسمان ست نے اس طرح زمین بھی ست نے تہ درد ہے سب زمین تو تھلے کیے پانی آ جا اے یہی دیکھنے کتنے پٹرول آ جائے تیل نکل آئی اللہ نے تھلے ایک زمین وہ پھر پھر تہ, تہ در تہ سب کی زمین بنائی جس طرح سب آسما تہ تہدر تہ ست آسمان بنائے جنت نتا آسمان نا تو بھی اتنے رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات رات تشریف لے گئے نے تے ستے آسمان پار کر کے اللہ نے جنت اندر پھر پہنچایا تے جہنم نو نمین تو تھلے رکھی ایک حدیث اندر اس طرح آیا فرمایا اگر جہنم چک سوئی دے سرخ دے برابر سوراخ زمین تے اللہ کر دے کسے جگہ سے سوئی دے ساخ دے برابر اور جہنم دی تپش گرمی باہر آنی شروع ہو جائے فرمایا پوری روئے زمین دے درخت پودے پہلو اور جڑی کوئی ایسی چیز ہے وہ جل کے رات ہو جائے اور تیامت زمین اندر پھر کچھ اگن دی طاقت باقی نہ رہے جل جائے جس بدبختی قبر دا دروازہ ہی جہنم والے کھول دیتا جا رہا ہے وہ کا حال ہوتا, ہوتا چونکہ موت نہیں آنی مر چکا ہے موت ایک دفعہ ہونی تھی وہ آ چکی فیادی من فرمایا جہنم دی کرمی. او دی تفش اور او دی قبر اندر آنیا شروع ہو جی اللہ فرما نے اے ظالم انسان اے میرے نا فرمان انسان قیامت تک تے تیری یہ سزا ہے مطلوب تین اٹھاواں تیری زندگی کے لمحے دا تیرے کو حساب لک لمحے کا حساب اچھ سانو اے تصور ہی نہیں اے یقین ہی نہیں اللہ ہا اللہ ساری زندگی تیار ہو رہی مہاجن فرمایا کسی شخص کی زبان چو جو, جو لفظ بھی نکلتا ہے جو کچھ بھی یہ بول رہے سارے کاتب اور منشی تیار بیٹھے ہوں اسی ویلے وہ لکھ لینے کہ کی کیا اگر اچھا بول بولیا ہے اچھا لفظ زبان چو ادا کیتا ہے تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے جی کوئی بد کلامی کی برا لفظ زبان چو کٹیا جو کٹی ہے وہ بھی یہ آتا ہے تریر اندر آ رہا ہے کتاب زندگی تیار ہو رہی ہے قیامت دن اپنے رب کے سامنے بندہ پیش گا حاضر ہوئے گا وہ کتاب سامنے رکھ دیتی جائے گی اور حکم ملے گا ایک راہ کتاب رکھ یہ اپنی جا رہی پڑھ ایک روز نام چا پڑھ ذرا کپا بین کا حیبا یہ روشنی اندر تیرا حساب ہو رہا ہی ذرا یہ دا مطالعہ کر لے لو دکھ دے اللہ فرمانے ایک اس کتاب نلٹ کے ادھر صفے دیکھے گا کیونکہ ڈائری بڑی عجیب و غریب ہے میری زندگی دی کوئی چھوٹی تو چھوٹی بات میری زندگی کا کوئی بڑے تو بڑا واقع اڈیا ہی نہیں سب کچھ یہ درج ہے یہ سانس شعور ہونا چاہیے کہ ساری کتابیں زندگی تیار ہو رہی ہے روز سے لکھا جا رہا ہے اور لکھن والے ایسے دیانت دار نے ایسے ایماندار نے کہ اللہ نے دی دیاتداری کی دی شہادت اور دی کرامن کاتبین کا لکھن والے بڑے دیانت دار نے نہ کسی کی داری کرتے ہیں نہ کسی سے ظلم اور تیار جو کچھ کوئی بولتا ہے جو کچھ کوئی کرتا ہے وہی وہ ایسے ایسے اللہ کے بندے اور اللہ دیا بندیاں اس دنیا اندر ہو گزرے کہ جنہوں نے ایک تہیا کی کیا ہوا کہ سوائے قرآن دے اپنی زبان سے اور کوئی لفظ بول نہیں وقت اجازت نہیں دینا ورنہ میں ایک خاتون کا واقعہ تفصیل نہ سنا چالی سال ہو چکے سن ان کدی قرآن کو سوا اور کوئی گل ہی نہیں جے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بھی قرآن جے کسی سوال کا جواب دینا تو وہ بھی قرآن حضرت عبداللہ بن مبارک ایک کتاب ہی ہوئے رحمت اللہ علیہ انہوں کو اس مائی دی ملاقات ہو گئی وہ سن سن کے حیران رہ گئے کہ میں جو کچھ یہ پوچھنا یہ ابو قرآن دی جواب دینی جو ہے جو مجھے کہنا ہوں قرآن دی آیت والے مینو سمجھا دی وہ دے بیٹیاں تک پہنچایا وہ مائی رستہ گم کر بیٹھی سی قابلے تو بچھڑ گئی تھی بیٹیاں تک پہنچایا کہ انہوں نے پوچھنے لگے ابد بن مبارک کہ کی محملہ کی ہے, ہے؟ وہ کہ لگے گزشتہ چالی سال تو اصا اپنی ماں نو قرآن بولدیا چالیس سال اور ایسے ہی آئے حوالہ حوالہ دتا نے کہ ساری ماں اب جدو بھی کدے کہ, کہ تما کوئی ہوگل کے یا ماں تین لا کہ کسی بھی زبان کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر لکھن والے لکھ میری خاش یہ ہے میری آڑسو یہ ہے اس مائی نے کیا کہ قیامت والے دن میری ڈائری میری کتاب زندگی جس ویسے کھی جائے کھولی جائے جے سفا جے ورکا بھی الٹیا جائے قرآن ہی ہوئے. اللہ قرآن ہی موجود ہو. تو اللہ درمان یہ کہہ دیتا جاندہ ہے کہ فی الحال تیرے واسطے یہ عذاب ہے تو تکلیف اندر مختلف کہ اجے ابتدا ہے قیامت دن تیرے تیروں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا پوچھا جائے گا اور جھوٹ بھی بولیں گے دنیا پہ عادت پختہ ہو چکی ہوئے کہ جھوٹ بولنگ کہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں ساری زندگی شرک اندر گزری اللہ ہومان گے اینا میرے وہ شریف جہاں بنا دا سے وہ ہی لیا ہوں پیش کا وہ کب ہے اللہ ترین شریق ٹھہرانا تیرا شریق بنانا سی تیری دان کی قدم آتا کدی بھی تیرے کسی شریق نہیں سی بنا چھوٹ بولتا ہوا اللہ پھر کی فرمانے اللہ زبان سے مور لگا دینگے سیل کر دیں گے کہ تو نہیں ہوں بولنا جس اللہ نے بولن کی دی طاقت دیتی ہے وہ طاقت واپس بھی لے سکے دنیا اندر موجود نے جنہیں زبان بول دی نہیں اللہ نے انہوں بولن کا حکم نہیں دا بولنے کی اجازت نہیں دیتی زبان موجود ہے مگر بول نہیں سکتی وہ اللہ قادر ہے کہ بول دی زبان نو مند کر یوم نختم فرمایا دی کرمایا زبان سے منہ سے موڑ لا دیا گے سیل کر دیا گے زبان بس کر لے می جی ہم ایس ہاتھ نواں گے کہ دس تیرے تس کی تیر یہ جڑا کہہ رہا ہوں, میں کدی شرک نہیں شرک کرنا بھی ہے اللہ اے ہاتھ بول کے دل گا اللہ میرے چیزاں پکڑ پکڑ کے تے چڑھا رہا ہوں اے حت زبان سیل ہو چکی ہے بند ہو چکی ہے ہاتھ بول کے دس دیں گے وہ دشو اردو پھر پیر بول پائے گا اللہ میرے نال چل کے شرک کرن لی فلاں جگہ کن دس دیں گے اکیاں بول پی گیا جسم دے سارے جو جو آپ کرتا رہا، او سنگے جس ویل یہ خلاف گواہی جان گیا اللہ زبان نو پھر کھول دے قرآن مجید اندر فرمایا کہ زبان نو کھولا گے جس ویلے کھول دیا ہی کہے گی لےما شہید تم آ رہی بچان واسطے تے میں اے سارے پاپڑ بےل رہی سن جھٹ بول میرے خلاف تمہیں بچاؤ لی میں یہ کچھ کر رہی تھا لینا چاہیے تمہارے نام تو سر میرے خلاف کیوں گواہ دیں یہ پھر کہ ابھی کس طرح نہ بولتے سان بولنے کا حکم دی جن نے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اچھ بلوا لیا زمین بول رہی ہے آسمان بول رہا ہے دن بول رہا ہے رات بول رہی ہے درختوں دے پتے بول رہے ہیں فرمایا جس ویسے من آزان قیامت والے دن درختوں دے پتے بھی گواہی دے کہ اللہ یہ آزان دیا ہوں اللہ اکبر ریت دے ذرے گواہی دیں گے کہ اے آزان دینا ہوں تقن اللہ تب گلا یہ کہیں گے کہ سانو کو بولن دا حکم دیتا ہے جن نے ایک ایک ذرے کو بلا لیا دی ابھی کس طرح گواہی نہ دیندے کس طرح نہ بولتے اے دنیا آرسی ٹھکانا ہے وما اللہ فرمایا اے زندگی دنیا کنی بھی لمبی کیوں نہ ایک کھیل آرضی ہے ہے غیر یقینی ہے نہ پائے ہے نہ قابل اعتبار ہے وہ انت گار اللہ الحان اصل زندگی اصل ٹھکانا اصل کار آخرتہ کار ہے لو کانو یعلمون کاش کہ لوگانو کے لوگا سمجھ آ جائے اللہ کانو بھی اے سمجھ اتا فرما دے کہ ابھی اس دنیا اندر گزارا کر لئے سے آخرت اندر تو ساتھ کار بہتر بنا دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ دعا پھر بار بار سامنے آن دیئے آپ فرما دینے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہ ایسے تے گزارا کاری لواں گے آخرت کا ٹکانا بہتر کر دیا اصل زندگی آخرتی زندگی ہے اصل کر آخرت کا اللہ خان بھی تناخ نل سبر نلامت نل اپنے دینی تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہے, ہے, ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا فرض کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ تو بعد کوئی دوسری سورت نال ملانا بھل جائے اور رکو چلا جائے کہ کیا وہ نماز ہو جائے گی یا نہیں نماز ہو جائے گی دوبارہ تو حرام بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں جان بوجھ کے ایسا نہ کرے اگر بھول گیا تو نماز اندر کوئی خلق کوئی نخ نہیں آئے دوسری بات یہ پوچھی ہے کسی دوست نے کہ کیا نماز جنازہ پڑھ دیا ہو تقویر ہاتھ اٹھا کے پھر بننے چاہیے یا وہ صحیح حالت اندر کھڑا رہنا چاہیے امام جس پہلے اللہ اکبر کرتا ہے پہلی دفعہ بھی ہاتھ اٹھائے نے سارے کاراس کر کے سورہ فاتحہ دی اور کوئی دوسری سورت نال ملا کے پھر اللہ اکبر کہہ ہے سارے مقتدیا نو بھی ہاتھ اٹھا کے پھر بننے چاہیے نو کرنی چاہیے روسری پڑھن تو بعد ایمام پھر اللہ اکبر کہ تکبیر پھر ہاتھ اٹھا کے بننے چاہیے اس طرح عید کی نماز اندر ہر تکبیر کے ہاتھ اٹھا کے رب الیدین کر کے پھر ہاتھ سینے کے بننے چاہتے ہیں جنازے اسی طرح کرنا ایک سوال یہ پوچھا کسی دوست نے کہ کسی جانور کے خون کے چھٹے کپڑے سے پی جان یہ کہ جانور زندہ ہے یا گدا ہوا ہے اگر تیز زندہ ہے وہ خون کے چیٹے پہ جانے لیا جائے اور اگر پانی ایسا نہیں تو کم از کم پانی کا چٹا ضرور ہو زبا ہوئے جانور کا خون جہاں حرام ہے چار جڑیاں حرام چیزاں اللہ نے بڑیاں واضح قرآن دھیان کی انہوں نے خون بھی شامل ہے جڑا جانور نظر کیت جسم چ نکلتا ہے دم جڑا خون بہ گیا جسم چ نکلے وہ جسم سے لگا ہوئے کپڑے لگا ہو اچھی طرح ہوتا نہ جائے جسم نوں مل کے خون دور نہ کیتا جائے کپڑے تو صاف نہ کیتا جائے اونی دیر تک کوئی پاک نہیں آتا البتہ یہ پوچھا گیا کہ بوزو بھی ٹوٹ جانا چٹان پہنجو نہیں ٹوٹ بوجو سے ٹوٹن واستے کو ہی شرط ہے بالو براغی یا منہ پر کے کہہ آ جائے تو پھر بوجو ٹائم ورنہ بوزو ایک مسئلہ کسی دوست یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا دعا بن دیا دو آداب ہے دعا کردیا ہو ہوا کہ قبلہ رخ ہونا دعا کردے ہوا بابوزو ہونا اس طرح ہی اگر دو زانو ہو کے بیٹھا جائے اپنے اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے ادب نال عزت نال احترام نل بیٹھے اگر کوئی تکلیف ہے نہیں بیٹھ سکتا تو منع نہیں لیکن یہ آداب اندر شامل ہے کہ دو جانو ہو کے اللہ کو دعا کی تھی جائے اور منگایا جائے جہاں شرط نے دعا واسطے وہ یہ ہے رسول کپور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو کتار رحمی دعا نہ کی تھی جائے کہ اللہ میں نو فلاح رشتہ دار نہ بولن بھی تو کتا فرما قطار رحمی یہ دعا نہ کی اللہ کو منگی جائے حرام واسطے دعا نہ تعریف کر نے آپ نے دیکھا انہیں نماز کو جلدی جلدی دعا منگی جو ضرورت تھی اللہ نے کہا کہ مینو اے ضرورت ہے ضرورت ہے دعا منگ کے نکل نے واپس بلایا فرمایا, سب تو پہلے اللہ کی و سنا اور تعریف بیان کر درو پیچ درو پڑ وہ دعا جی اندر درود شامل نہ ہو دے. معلق ہو جاتی ہے نہ آسمان سے پہنچتی ہے نہ زمین واپس آدی ہے انتظار جس دعا در درود شامل نہیں احمد اللہ کی ہمت صلی آئی پھر میرے سے دروت پہج سمت اور لا پھر اپنے منگ اپنے رب کو جو کچھ یہ ہے صحیح طریقہ دعا کر ٹھیک